اور اس دن اللہ کی طرف آجزی سے گریں گے اور ان سے گم ہو جائیں گی جو بناوت کرتے تھے فے ایک نو نو